جی حسان رضا بھائی کافی دنوں کے بعد میٹھی میٹھی پیاری آواز ہمیں سنائیں گے تو حسان رضا بھائی تشریف لاتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقیہ جزاک اللہ خیرہ حضور آپ کی مجھ ہمیشہ خصوصی کرم نوازی رہی ہے بلکہ آپ کی مجھ کیا ہم سب لوگوں پر ہی آپ کی خصوصی کرم نوازی ہے اور آپ کسی برکات الحمد للہ ان شاء اللہ طرح ہم لوگ حاصل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کو جراضی عمر عطا فرمائے اور آپ کے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اسی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جائے نماز جو ہے کیا وہ مسجد کے حکم میں آتی ہے یعنی اگر ہماری کوئی فیکٹری ہے یا ہماری کوئی کسی قسم کی مل ہے یا کوئی بھی اس طرح کا بڑا ادارہ ہے جہاں دو تین سو چار سو آدمی کام کرتے ہیں اور وہاں پر اگر ہم کچھ جائے نماز بناتے ہیں نماز کے لیے تو کیا وہ مسجد کے حکم میں آئے گی یا ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کو اس فیکٹری یا مل سے باہر مسجدوں میں بھیجنا چاہیے جزاک اللہ ہو خیرہ جی حسان رضا بھائی اللہ کرے کہ آپ کی اتنی بڑی فیکٹری ہو کہ وہاں دو چار ہزار مزدور کام کر رہے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری تو ہاں ایک مسجد بنا دینی چاہیے اور جب اس کو مسجد بنایا جائے گا تو وہ مسجد بن جائے گی اور اگر کوئی کمرہ نماز کے لیے مختص کیا جائے تو وہ یقیناً جائے نماز کے حکم میں ہوگا مسجد کے حکم میں نہیں ہوگا وہاں نماز پڑھی جائے گی جب تک پڑھی جائے گی مسجد کا سواد ملے گا لیکن وہ جو ہے وہ آہ یعنی آہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی مسجد کے حکمت تبھی ہوگی کہ جب اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے اور جب ایک مرتبہ مسجد بن جائے تو اس کو اس کے بعد پھر فیکٹری کا مالک اس کو تبدیل کرنے کا مزاج مجاز نہیں ہے پھر وہاں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا چار تک کے لیے وہ مسجد ہی رہے گی لہذا مسجد کے لیے وقف کرنا ضروری ہے جائے نماز کے لیے وقف کرنا ضروری نہیں ہے تو اگر قریب مسجد ہے جات وہاں بھیجا جائے ان کو یا فیکٹری میں ان کے مطابق ان کی تعداد کے مطابق ایک مسجد قائم کر دی جائے